الحب صورت الہب مکی ہے اس میں پانچ آیتیں اور ایک رکو ہے نام اس سورت کا نام الہب ہے اسے سورت المسد بھی کہتے ہیں جو آخری آیت کے آخری لفظ مسد سے ماخوذ ہے زمانہ نزول یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے ابن مردوہ نے ابن عباس ابن الزبیر اور عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ تبت ادا ابھی لہب و تب مکہ میں نازل ہوئی تھی